بسم الرحمن لقد رسول من انفسكم مہی عليه ما سمال تم عليكم سنمالی نو پوری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 وبعد اوها حق رعايتها فاعتين الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم وعن المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي روايه مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وعن جابر بن رسول الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر مسلم رواہمحم اللہ رب امری من لسانی قولی ربنا مشتنا من من ربنا الحق البدعات البدعات اللہ آمین اس سے پہلے کہ میں جو آج کا سبق ہمارا ہے پانچویں حدیث اربئی نویں کی پچھلے سبق کا بھی چھوٹا سا ایک قرض ہے جو ادا کرنا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس روایت کا ہم نے مطالعہ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں باعث بہت ہی مشکل معاملات ہیں جو بیان ہوئے اس کا جو آخری ٹکڑا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ کوئی شخص جنت والوں کے سمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ جہمنی کے ساتھ عمل شروع کر دیتا ہے اسی پر موت وقت ہو جاتی ہے اور وہ جہانڈم چلا جاتا ہے اس کے برک ایک شخص جہنمیوں کے سیاوال کرتا, کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے لیکن یہ کہ آخری وقت میں وہ اہل جنت کے سیامال کرتا ہے اور نتی جنت میں چلا جاتا ہے اس کا ایک جو توجی تھی وہ تو میں کر چکا ہوں اس کو تو میں دوہراؤں گا نہیں وقتا آج کا جو سبق ہے وہ رہ جائے گا وہ میں بیان کر چکا ہوں ان کی کیا ہے لیکن اسی کا ہم مضمون جو ہے ایک روایت اور آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں یہ ہے حضرت صاحب سے رضی اللہ الله صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد عمل اہل النار من نال النار ان نمل اعمال بالخواتین بخاری اور مسلم دونوں ہی رواج اس رواج کا ترجمہ کیا ہے کہ کوئی شخص عمل کرتا ہے جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جنتی ہوتا اور کوئی شخص عمل کرتا ہے جن جہنمیوں کے سے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے وہ جنت میں سے ہوتا ہے اہل جنت کرتا ہے لیکن جہنمی ہوتا ہے اس لیے اعتبار جو ہے نتیجہ جو ہے وہ آخری وقت کے اعمال کا ہے زندگی کا آخری حصہ کس کیفیت میں رہا ہے فیصلہ کن وہ ہے تو اب یہ وہی مفہوم ہے جو اس حدیث کا ہے لیکن یہ کہ میں اس کا جو سبق ہے جو جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں مورل لیسن کے ایک کہانی ہم نے پڑھی یہ ابتدا میں میٹرک کے زمانے میں یہ کہانی تھی اس کہانی کا مورل لیسن کیا اس سے اخلاقی سبق کیا ملتا وہ اخلاقی سبق یہ ہے کہ کبھی بھی اگر اللہ تعالی نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہوئی ہے تو اس پر غرا نہ ہو اس پر مغنور نہ ہو جائیں اس پر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو جنتی ہوں ہی اور میری تو جنت میں جگہ ریزروڈ ہے کیا پتہ کیا سورت حال پیش آ جائے کون سا فتنہ سامنے آ جائے کس فتنے میں گر پڑے اور وہ ایک فتنے میں گرے ہوا جو ہے انسان بلا من سیئتن بھی کا سب اور اصحاب خطیت کا سابفی اگر ایک بڑا گناہ بھی جان بوجھ کر کیا اور اس پر ڈیرا لگا لیا اور اس نے اس کا احاطہ کر لیا اس کے گناہ نے اس کی برائی نے تو پھر جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ چلی جائے گا اس کا انجام کافروں کا سا ہوگا جن کے لیے ابدی گرم اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کسی شخص کو وہ بدکار ہے گلت کار ہے تو اس کی بدی سے تو نفرت ہو اس سے شخص نفرت میں کیا پتا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے بلکہ اس کے لیے دعا کرے اللہ قومی انبیاء اور رسول کی سنت تو یہ ہے کہ جو انہیں ایزا پہنچاتے تھے ان کے بارے میں بھی, بھی دعا کرتے تھے اے اللہ ان کو ہدایت دے میری قوم کو انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں انہیں علم حاصل نہیں ہے کہ اصل زندگی آثرت کی زندگی ہے اور اس دنیا کے اعمال کا نتائج نتائج وہاں نکلنے والے ہیں. تو یہ دو طرفہ معاملہ ہونا چاہیے کہ کبھی اپنی نیکی پر ذرہ نہ ہو اور یہ نہ سمجھ انسان کہ میں تو ہر حال میں جنت ہی ہوں اس میں تو ایک انتہائی بات ہے جو حضرت ابو بکر سر پائی رضی اللہ اٹھا رہا ہے. کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے تب بھی مجھے یہ امید ہوگی کہ شاید وہ ایک آدمی میں ہی ہو. اور اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے جہنم میں جائے گا تب بھی مجھے خوف رہے گا کہ شاید وہ ایک آدمی نہیں ہی ہو. اس کو کہتے ہیں اس طلاح میں بین الخوف ورجا انسان کی کیفیت اللہ کے ساتھ بین الخوف ور رجا ایسی رہنی چاہیے کہ خوف بھی رہے کسی حالت میں بھی آپ کتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہوں اللہ کے خوف سے دل خالی نہیں رہنا چاہیے اور وہ انہی حدیثوں کے حوالے کیا پتا انجام کیا ہو فین نملع بالخواتین جو خاتمے کے وقت کی کیفیات ہوتی ہیں اصل میں تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے اس کی بنیاد پر ہو اب آئیے آج کا جو سبق ہے بہت اہم مضمون ہے اس کی رابیہ ہیں ارم المرین حضرت عائشہ صدیقہ نظی آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی نہایت چیتی اہلیہ نہیں نہایت چیتی محبوب اور پھر یہ کہ بہت بڑی صاحب فوکائے صاحب اور صحابہ بھی ان سے آکر سوال کرتے تھے پوچھتے تھے معلومات حاصل کرتے تھے اور تعبین بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے پردے کے پیچھے سے عورتوں بھی تو ظاہر بات ہے کہ ان کا علم جو ہے پھیلا ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ حضور کی جو اس زندگی تھی اب ظاہر بات ہے کہ وہ زندگی تو دنیا کے سامنے نہیں ہوتی لیکن وہ ان زندگی کا ایک سے حصہ ہے اس کے بارے میں بھی ہدایت تو درکار ہے جیسے کہ باد صاحبہ نے آ کے شکایت کی تھی کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں چھیڑتے ہیں ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہارا نبی تمہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم بھی دیتا آپ نے فرمایا کہو ہاں ہمارا نبی تو ہمیں استنجا نے نبی سکھاتا ہے وہ بھی ضروری ہے تہارت ہے تہارت ہی پر تو تمام عبادات کا دارو بدار تو یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وحد شفی امراث ہو جس شخص نے ہمارے اس دین کے معاملے میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ بات یا وہ عمل مردود ہوگا یہاں ترجمے کی گنجائش یہ ہے کہ وہ شخص مردود ہوگا یہ بھی ہے لیکن عام طور پر محتاط انداز میں ترجمہ کیا جاتا ہے فہوا مردود یہ وہ عمل جو ہے مردود یہ ہے مخال مسلم کی روایت اور دوسری اسی یہی مضمون آتا ہے یہ مسلم کی روایت میں من آمر امن امر نا فہ جس نے کوئی عمل کیا ایسا جس پر ہمارا معاملہ نہیں ہے تو وہ بھی مردود ہے وہ عمل مردود ہے اب اس کے ذمن میں میں نے پھر ایک اور حدیث آپ کو سنائی وہ بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ کو سنتے ہیں اس کے راوی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی حضور خطبے میں فرماتے تھے یعنی خطبے کے شروع میں حمد و سنہ وہ تو ہر خطبے کے شروع میں ہوتی تھی الحمدللہ الحمدللہ نعمده و نستعیمه و نستغفروه به و علیه و نعوذ من شرور انفسنا و من سیئیات من یهده اللہ فلا بذلنا و من یدنلہ فلا آدھی اللہ و نشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریقنا رسول صلی وسلم. اما بعد اب اس حمد و صلاح کے بعد حضور نے فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ جان لو کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدیع حدی و محمد علیہ و بہترین ہدایت محمد کی ہدایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرر عمور اور تمام معاملات میں بدترین معامل وہ امال ہوئے ہیں جو نئے ایجاد کر دیے جائیں بکن لو بجاتا اور جان لو کہ ہر نئی ایجاد کردہ شہر ہر نئی ایجاد کردہ دین کا معاملہ وہ غلط گمراہی ہے اور اس حدیث کی ایک روایت جو امام نسائی لائے ہیں اس میں یہ الفاظ بھی ہیں وکل و ضلالت ہر گمراہی کا آخری ٹھکانہ تو جہنم ہے یہ آپ ہر جمعے میں سنتے ہیں یہ خطبہ حضور کا اس کا حصہ ہے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ دو لفظ آئے ہمارے پاس بداٹ اور برہدہ لفظی معنی چاہیے جو باد اور عین کا مادہ ہے یہ آتا ہے کسی چیز کا بالکل اللہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر کسی اس سے پہلے کچھ نہیں تھا چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلی رحمتہ اللہ علیہ کی جو مارکت ادارہ کتاب ہے سب لوگ ان کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ در حقیقت علوم اسلامی کا مجدد وہ شاہلی اللہ دہلی ہے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو اثر نو متوجہ کرنے والے شاہل اللہ دہلوی ہیں حدیث کا معاملہ ہندوستان میں انٹروڈیوس کرنے والے اگرچہ ان سے پہلے ایک شخص ہے شیخ عبدالحق محدث حدیث دہنوی لیکن جس کا بھی جو خدمت کی ہے شاہلی اللہ نے نوکری کے پایا ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغا. اسلامی فلسفے کی یہ کتاب ہے چوٹی اس کا پہلا بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افال بنیادی طور پر تین ہیں جیسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کوئی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالی کے افعال ہی ہیں اس اللہ کے عزلم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا بنیادی طور پر تین ہیں ابداع خلق اور تدبیر ابداع کے معنی کیا ہے کائنات کو بغیر کسی شے کے پیدا کرنا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکس نہیں لو ایکس نہیں لو بغیر کسی شے کے کریٹ کرو یہ ہے ابداع خلق کیا ہے کسی شے سے دوسری شے کو بنو آگ بنا لی تھی پہلے پھر جن بنائے اس آن سے یہ خلق ہے مٹی پانی بنایا جا چکا تھا اس کے بعد اس سے حیوانات بنا اس زمین کے اوپر چلنے والے تمام حیوانات بشمول انسان تو ایک خلق یہ ہے خلق یہ ہے کہ ایک شہ جو پہلے سے موجود تھی اس سے ایک اور شے بنا دینا یہ خلق ہے تو یہ خلق جو ہے انسان بھی کرتا ہے پہلے کوئی چیز نہیں تھی نئی چیز ایجاد کرنی اسی لیے قرآن میں آیا ہے فتبارک اللہ احسن الخال خالقین جمع کشمیر آیا تمام پیدا کرنے والے اور تخلیق کرنے والوں کو بہترین تقریر کرنے والا اللہ ہے لیکن بدیع ایک ہی ہے ذات بدیع بدیع السماوات سماوات اب اس لفظ سمجھ لیجئے ود اس کو کہتے ہیں جو دین میں کوئی عبادات کے ذمن میں یا ثواب کے حصول کے لیے کیے جانے والے کاموں میں ایسی شے کا اضافہ کر دیا جائے جو پہلے ثابت نہیں جو کتاب و سنت میں نہیں یہ بھی جاتے اجتہار بالکل دوسری شے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا جو پہلے نہیں تھا اب آیا اس میں اب کیا حکم نکالے گا اس کے لیے یہ ہے کہ قرآن و سنت کے محکمات سے نصوص سے حکم نکالے اور اس پر انتہائی محنت کرے جوہر سے اشتہار بنا اپنے اوپر پوری مشقت لے یہ اشتہار اب مثلا حضور نے فرمایا کہ تصویر بنانا حرام حضور کے زمانے میں ہاتھ سے بنتی تھی تصویر کیمرہ نہیں تھا کیمرہ ایجاد ہوا تو مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آیا کیمرے کی تصویر کا بھی وہی حکم ہے اس میں اختلاف ہو گیا اشتہادات کے اندر تو اختلاف ممکن ہے. چنانچہ بہت سے لوگوں کی اور عالم عرب کے علما کی اکثریت اس پر ہے کہ کیمرے کی تصویر پر اس کی حرمت کا اختلاف نہیں ہوگا علماء ہند جو ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ اس پر متفق ہے کہ اس پر بھی اطلاق ہوگا یہ بھی حرام ہے البتہ کسی سماجی ضرورت کے تحت جو ہے تصویریں کھینچنا جائز ہے مجرموں کی شناخت کے لیے پاسپورٹ کے لیے ویزا کے لیے وغیرہ وغیرہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے خاص طور پر بڑی ضرورت ہوتی ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک مثالی اشتہاد کی تو اشتہاد جو ہے وہ اور ہے اسی طریقے سے سائنٹیفک ترقی ہوئی حضور کے زمانے میں اونٹ پر چلتے تھے گھوڑے پر چلتے تھے گھے پر سوار ہوتے تھے اور تو کوئی سواری نہیں تھی نہ سائیکل تھی نہ موٹر سائیکل تھی نہ کار تھی نہ بس تھی نہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھے. اب یہ ہے. یہ ہے بدت نہیں ہے بعض بال دو بحثی میں اچھا جی یہ بھی تو پھر اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بےدت ہے تو یہ بھی تو بدت ہے پھر کیوں پھر نہیں تم بوٹوں پر سوار سوارے اس کا سوال نہیں ہے یہ چیز جو ہے یہ کوئی عبادت کا حصہ نہیں ہے اس پر اس کا کام جو ہے اس وہ نیکی اس پر ثواب کا ثواب کا حصول ہے اس مقصد پہ جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے سفر کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو عجل و ثواب ملے گا چاہے آپ نے ہوائی جہاز پر سفر کیا ہو ریل پر کیا ہو کار پر کیا ہو کسی پر کیا ہو اس مقصد پر ہوگا ماملہ اور چاہے آپ روٹ پر بیٹھ کے چلیں اور برائی کی تبلیغ کریں تو آپ پکڑے جائیں گے تو جو چیزیں ہیں سائنٹیفک انونشنز ان کا معاملہ بھی اس سے خارج اور اجتحاد کا معاملہ بھی اس سے خارج اصل مسئلہ کیا ہوگا جو عبادات کے نظام میں اور خالص اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کے لیے کوئی کام ایسا ایجاد کیا جائے جس کا کوئی سراغ جو ہے کتاب و سنت میں نہ ہو بدت ہو اسی طرح دفظ بہت عصہ حدثہ کا دفظ آتا کوئی شے جو پیش آ گئی پہلے نہیں تھی حادثہ ہو گیا اب حادثہ اچانک ایک شے ہو گئی اور نہ کسی کے پیش نظر تھا نہ کسی کا مقصد تھا نہ کسی کا ارادہ تھا نہ کسی کی خواہش تھی پیش آ گئی اسی طرح ہم کلام کے ذریعے سے جو بات کہتے ہیں اس کو بھی حدیث کہتے ہیں. اس سے پہلے تو وہ بات نہیں تھی اب میں نے کہی یہ حدیث اسی لیے قرآن کو کہا کہ حدیث اللہ فب آئیے حبیث اس حدیث قرآن کے بعد اب یہ اور کس شے پر امن لائے گی اس سے زیادہ ہے اس سے زیادہ واسف ہے اور ہدایت دینے والی شے کوئی اور ہے نہیں فبی آئیے حدیث تو حدیث اللہ کی ہے حدیث حضور کی ہے حضور کا فرمان تو اسی سے درس محدث بنا کوئی نئی چیز ایجاد کر لینا یہ محتص یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اصل میں بدعت اور محدث یہ دونوں ان حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اب ذرا اور کیجئے سبب کیا ہے بدعت کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے عبادت اور عبادات کا جو تصور ہے وہ جب غلط ہو جاتا اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں عبادت جامع لفظ ہے پوری زندگی میں ہما وقت ہم آ تل ہم آ وجوہ اللہ کی تاک اس کی محبت سے سرشار ہو کر یہ چونکہ بہت مشکل کام ہے اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں اس لیے اللہ نے عبادات دی ہے نماز روزہ حج یہ عبادات ہے تو عبادت ورسس عبادات جب یہ تصور ذہن سے ختم ہو جائے گا اور عبادت کی حمایریت ختم ہو گئی تو اب عبادات پر زور بڑھنا شروع ہو جائے گا سارا نیکی کا جذبہ پوری نیکنیتی کے ساتھ اچھی طرح سمجھ لیجیے میرے ایک ایک لفظ نیک نیتی کے ساتھ کیونکہ عبادت کا تصور حماگیر تصور جو ہے جامع تصور ہے وہ ذہنوں سے اوجل ہو گیا اب نیکی جو ہے وہ ساری مرتقص ہو جائے گی ان عبادات کے اوپر ان عبادات میں غلو ہوگا حد سے آگے بڑھنے کی شکل ہوگی توازن سے آگے بڑھنے کی شکل پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ اب میں اس کے ایک مثال آپ کو دوں آپ ایک تشت میں پانی ڈالتے ہیں فرض کیجئے ایک انچ دو انچ اس کی اونچائی ہے اسی کو کسی جار میں کسی اس میں ڈال دیجئے وہ 10 انچ ہو جائے نہیں یہ جو معاملہ ہے دین کا عبادت کا جب سکڑتا ہے عبادات میں آ گیا محدود ہو گیا تو عبادات میں ولوف پیدا ہو جائے گا اضافہ ہوگا نئی نئی چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی اور یہ پورے خلوص سے ہوگا نیکلیتی سے ہوگا یہی تصور ہے جس کے لیے میں نے آپ کو آج سنائی خدی کی <سؤال> یہ, دیکھیں آیا ہے <سؤال> سے افتعال <سؤال> یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکار تھے بہت نیک لوگ تھے بہت خدا ترس تقوا کا خشیت الہی کا پر بہت غلبات کیونکہ حضرت مسیح اور حضرت یا یہ دونوں ان کے لیے سب سے عظیم شخصیت تھی اور دونوں نے شادی نہیں کی دونوں انتہائی ظاہر تھے انتہائی ظاہر تھے دنیا سے کوئی سروکاری نہیں رکھا لہذا ان کے جو متویل تھے ان کے اندر بھی یہ غلو پیدا ہو گیا اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے انہوں نے رہبانیت کا نظام بنا لیا ساری عمر شادی نہیں کریں گے بس خانقاہوں کے اندر پوری زندگی گزار دیں گے اور ابتدائی زمانے میں واقعتاً ان کے ہاں ایسے ایسے سینٹس جو کہلاتے ہیں سینٹس سینٹ فلاں سینٹ فلاں ان کے اندر واقعتاً ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کا حق ادا کری لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہے اس کی پابندی پھر نہیں کر پاتے طے تو کر لیا شادی نہیں کروں گا لیکن جنسی جذبہ تو اندر ہے دوبھر کر آتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب ڈکے ہوا ہے زوال ہوا ہے مونیسٹیسم کا اس خانقاہی نظام جو ہے عیسائیوں میں جب اس کا زوال آیا ہے تو پھر کہنے کو راہیم خانے ہوتے تھے راہم مرد راہبہ عورتیں وہاں موجود ہیں لیکن ایک تو یہ کہ عورت اور مرد کا یہ قرب جو ہے یہی ایک قیامت ہے اب ظاہر بات ہے وہاں پہ سب کچھ ہوتا تھا زناکاری کاری ہوتی تھی حرام کے بچے جو ہے ولادت ہوتی تھی اور ان کے تہ میں ان کی قبریں بن بنتی تھیں اور یہ چیزیں میں جو کہہ رہا ہوں یہ خود ہسٹری آف کرسچین کتابیں لکھی گئی بڑی بڑی انہوں نے خود لکھا ہے یہ سارے وہاں اس لیے کہ فطرت کے انتقالوں کے خلاف غیر فطری قدغنے لگانا دریا بہ رہا ہے آپ اس کے آگے ایسے ہی کوئی چیز بند باندھ تو وہاں کے لے ہاں پہلے اس کو ڈائیورٹ کیجیے اس کو روح کو ایک طرف کیجیے پھر جو زمین بن رہی ہے اس کے آگے آپ جو ہے وہ بند باندھیں کچھ کریں براج بنائے لیکن یہ کہ چلتے دریا میں تو بنا سکتے ہیں تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے پھر رہبانیت جو ہے یہ اس کا سبب اور اس میں میں, میں نے آپ کو بتایا کہ پھر فرمایا فرما رہے آیا ابتدا میں تو میں نے جیسا کیرس کیا کہ ایسے واقع سے جنہوں نے پھر نبھایا ساری عمر نبھایا لیکن بعد میں پھر پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر پائے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا ان ہوا رحمانی ختم نہ نے رہی ایجاد کر لی تھی جو ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود ایجاد کر لی یہ ہے ری آیتے ہاں پھر وہ اس کی پابندی بھی نہیں کر سکتے جیسے کہ پابندی کرنے کا حق تھا حکم الکثر حکم کل کچھ لوگ مستثن نکل آئے میں خود مانتا ہوں جنہوں نے وہ رحمانیت کے تقاضے پورے کیے پوری عمر لیکن یہ اکثریت کا معاملہ نہیں تھا حکم الکثر حکم کل اکثریت کا جو معاملہ ہوگا اسی پر کل کا اطلاق ہم کر سکتے ہیں اس لیے فرمایا فرما رہا ہوا ہمارے فاسکون تو جو لوگ ان میں سے صاحب ایمان ہو گئے یا تھے ہم نے انہیں اس کا اجرا کا کیا لیکن ان کے اکثر لوگ جو ہیں فاسق تھے اس کے دو ترجمے دو مفہوم ہو سکتے ہیں جو تو ان میں سے حضور پر ایمان لے آئے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے جو بلکہ بعض حادیث میں آتا ہے کہ دو راجر اہل کتاب میں سے کوئی شخص یہودی اور عیسائی حضور پر ایمان لائے تو دو راج کہ وہ پہلے اپنی نبی کو مانتے تھے اپنی شریعت کو مانتے تھے آج وہ محمد کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کی شریعت کے پابند گئے تو دو راج فاطح آمن کثیر منہم فاسقون لیکن کم لوگ تھے ان میں سے جو ایمان لائے ان کی اکثریت جو ہے وہ فاسق ہے فاسق و فاضل اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ گویا کہ ماضی ہی کی بات کہی کہ جا رہی ہے کہ ان راہبوں میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان تھے جنہوں نے پھر پابندی کی اس عہد کی جو انہوں نے کر لیا تھا تو ہم ان کوج رکا کریں گے لیکن اکثریت وہی جو میں نے کہا کثیر فاسک ان کی ان کی اکثریت فاسقوں پر مشتمل تھی غلط کار لوگوں پر مشتمل تھا اور یہ آپ نوٹ کر دیجیے یہ ایک حقیقت واقعی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں نیک راہب آخری وقت تک موجود رہے ختم نہیں چنانچہ آپ کو معلوم ہے بحیرہ راہب اس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن میں ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے میں آپ شام گئے اور وہاں جو ہے بحیرہ راہب نے ان کو دیکھا اور کہا دیکھئے اس بچے کی حفاظت کرنا یہودی اس کو نقصان پہنچا سکتی پہچان اسی طریقے سے آپ کے علم ہوگا لمبی بات ہے حضرت سلمان فارسی اللہ تعالی جن کا مقام اس درجے میں ہے کہ دور فرماتے سلمان و منا اہل بیت سلمان تو ہمارے اہل بیت میں شامل ہے اس قدر قرب ان کو ہدایت دینے والا یعنی رہنمائی کرنے والا دو راہب تھے ورنہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے جہاں آگ کی پرست ہوتی تھی لیکن وہاں سے ان کی فطرت نے انہیں اس بات پر جو ہے آمادہ کیا انہوں نے چھوڑا اپنے دین کو اپنے وطن کو باپ نے نکالا ہوگا یوں ہی تو نہیں گئے ہوں گے جیسے حضرت ابراہیم کے باپ نے کہا تھا نکل جاؤ یہاں سے اسی طریقے سے پھر آئے اور عیسائیت اختیار کی شام کے علاقے میں آ کے عیسائی راہب تھا نیک تھا عالم تھا اس سے علم حاصل کیا اب اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو کہا کہ میرے کو ابھی پیاس جو ہے علم کی اس کو تسکین نہیں ہوئی ہے اب آپ کا انتقال ہو رہا میں اب کہاں جاؤں گی اس نے ایک راہب کا پتم دیا دوسرے کا وہاں گئے وہاں بھی اسی طرح پھر جب ان سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں انہوں نے کہا کہ میرا علم بتا رہا ہے کہ جنوب کی سرزمین کھجوروں والی سرزمین جنوب کی جانب وہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے جاؤ ٹرائی یور لک کیا جب کہ اللہ تم ان کے قدموں میں پہنچا دے اس سے اردو سفر کی بھارت تو اس حوالے سے راہبین نے اچھے راہب حضور کے دور تک موجود اور بہت سے عیسائیوں کے اندر بہت بڑا علم حضور کے دور تک موجود تھا نداسی نے جیسے پہچانا ہے سورا مریم کی آیات سنی اور اس نے کہا یہ تو جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے عیسا کے بارے میں حقیقت میں عیسا اس سے ایک بال برابر دن کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے تم نے جیسے پہچانا ہے ابو سفیان سے لمبا مکالمہ ہے اب وہ بیان نہیں میں کر سکتا وہ گئے ہوئے تھے تجارت لے کر ابھی تھے کسی نبی کا ظہور ہوا وہ دعویٰ کر رہا, رہا, رہا. اس نے بنایا. کوئی عرب قافلہ یروشلم پہنچ گئے وہاں جا کے جو ہے جو مکالمہ ہوا ایک ایک سوال کرتا جا رہا سرچنگ کو ایسے وکیل جو ہے نا وہ جدہ کر کے حقیقت اندر سے برامد کراتا ہے. ایسے سوالات ہیں وہ ایک لمبی راستہ سیرت کی کتابوں میں پڑھ گئے اس کو ساری بات ختم ہو گئی تو اس نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو مگر وہ صحیح ہے حالانکہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور محمد کے خلاف بولوں صلی اللہ لیکن پھر مجھے خیال آیا یہ میرے ساتھ اور جو عرب آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو پورے قافلے کا ایک وفد پہنچا تھا یہ کیا کہیں گے اتنا بڑا سردار جھوٹ بول رہا تو جھوٹ نہیں بولا ساری باتیں صحیح کہیں پھر اس نے کہا کہ اگر جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو میرے قدموں کی جو زمین ہے اس پر قبضہ اسی نبی کا ہوگا یعنی فلسطین پر شام پر وہ آئے گا یہاں پہ اس کا قبضہ ہوگا اس کی خبر نہیں اس کی تو اس حوالے سے جیسا کہ میں نے کہا کہ رحمانیت کا معاملہ اور کچھ حقیقی عیسائیت جو ہے وہ کچھ عرصے تک کچھ لوگوں میں موجود تھی حضور کی بے تک اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں کہ سورہ معدہ کے دو مقامات میں بظاہر ایک دوسرے سے تعارض ہے اس کا سبب کیا ہے حضور کے زمانے میں عیسائی جو ہے اکثر و بیشتر حضور سے صحابہ سے محبت کرتے تھے معاندانہ اور مخالفانہ رد عمل نہیں تھا جیسے ارکل کا نہیں ہوا جیسی کا نہیں ہوا آف اس کا نہیں ہوا یہودی دشمن تھے تو گویا کہ ان میں فرق تھا اور اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بڑی سخت دشمنی تھی بڑی سخت لیکن یہ کہ اس کے بعد جو کہا گیا ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ آج کے دور کے بارے میں کہا گیا وہ پیشین گوئی ہے وہ آج کے حالات بعض اولیا اہل ایمان تل یہود السارا کو ولی نہ بناؤ لہٰذ تخد الہود ابنسارا اولیا اولیاء یہ آج کے لیے بہرحال تو پہلی بات جو میں نے ارض کی آپ کے سامنے کہ بدعت کا سبب کیا ہے جب عبادت کا تصور محدود ہو جائے تو عبادات پر سارا زور ہو جاتا ہے اور اس میں غلو پیدا ہوتا ہے اور اسی کی آخری شکل رحبانیت اسی کے میں ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ میں سے تین انہوں نے ازواج متحرات میں حضور کی تھی ان کے پاس آ کے معلوم کیا عبادت کا معاملہ عبادات کا معاملہ حضور رات کو کتنی دیر جانتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قیام الل کتنا کرتے ہیں حضور مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی وغیرہ اب جب انہیں شاہ بھاجے متحرات میں تو کوئی چھپایا نہیں حضور کی زندگی جو ہے وہ تو کھلی کتاب تھی تو انہوں نے سوچا یہ عبادت تو کم ہے ان کے لوگوں کے خیال میں تو یہ تھا کہ حضور قبر لگاتے ہی نہیں ہوگے مستر کے ساتھ تکالو ہاتھ کے الفاظ میں انہوں نے قلیل سمجھا اس کو لیکن اپنے آپ کو اطمینان دلایا کہ خیر یہ تو حضور کا معاملہ ہے حضور سے تو گنا سرد ہو ہی نہیں سکتا یہ ہمارا معاملہ نہیں ہو سکتا ہم تو گناہ گار لوگ ہیں تو ایک نے کہا میں ساری عمر کھڑا ساری رات جو ہے عبادت کروں دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا کبھی نہ دکھ دوں تیسرے نے کہا میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا اور جواب طلبی کی کیا آپ نے یہ بات کہی ہے اس کے جینا کہی بہت غدمناک انداز ہے اس میں اس لیے کہ یہ عام بات نہیں حضور نے فرمائی خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز پڑھتا بھی ہوں اور میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا اور میری بیویاں ہیں متعدد تعدر نہیں گیا فمن سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا ترک کرے گا وہ مجھ سے نہیں وسلم یہی معاملہ ایک بہت مشہور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دادے عبداللہ عبداللہ امراس بن عمر بن ساری رات کھڑے رہتے تھے روزانہ روزانہ روزہ رکھتے تھے بیوی سے نہ دنیا کے کسی اور معاملے سے حضور کو اطلاع ملی طلب کیا پوچھا یا عبداللہ اب مخبر اخبر کا تصومن نہات وہ تقوم لہر عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ گزر بھلا کیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے میں لاتا فرد ہر مت کرو ایسا کالے کا حقر کالے کا حق کر نے نفس کالے کا حق تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے تو یہ تباسن جو ہے در حقیقت یہ ختم ہوتا ہے جب میں نے بتایا آپ کو عبادات پر غلوم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے اور یہ ہوتی ہے خلوص کے ساتھ لیکن دوسرا بڑا سبب ایک اور ہے اس کا سبب جہالت غفلت اگر روح عبادت نکل جائے تو اس کے ظاہر پر فارم پر ارتکاز زیادہ ہو جاتا ہے ایک نماز کی روح ہے خوشی اور خشو وہ نہیں رہا لیکن اس کے جو رسم ہے رسم کسی کے علامت کو رسم الخط اس کو کہتے رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہے جب روح نکل جاتی ہے نیکی کی تو اب سارا زور ہوتا ہے زواہر پر اب جب سارا زور ہو گیا ایمفیس ہو گیا زواہر پر تو اس میں پھر اضافہ ہونا شروع ہوتا پھر رسومات ایجاد ہوتی اب کسی کے فوق ہونے کے بعد ایک ہی بات ہے جو فٹ گئی ہے اس کو حصل دینا ہے اس کو کفن دینا ہے بہت احترام کے ساتھ اسے کندھے پر لے کر قبر قبرستان جانا ہے اس نماز جنازہ پڑھنی ہے دفن کرنے کے بعد دعا کر دی ہے بس اس کے بعد کوئی رسم نہیں لیکن بڑے چلنے جا رہے ہیں اس کے بعد تیجا ہندو سے ہم نے لے لیا تیجا وہ تیجہ کو اب سوئم کر دیا پرشین لے آئے ہندی کی بجائے تیجے کی مجھے اور اس میں جو ہے قرآن خانی نام رکھ دیا گیا لیکن یہ رسم جو ہے قرآن خانی ہوتی رہتی ہے قرآن خانی پھر چالیسویں پہ ہو رہی ہے قرآن دسویں پہ ہو رہی ہے پھر اس کی برسی بنائی جائے ان کل کی کل بدات یہ ہے رسومات کا اضافہ شادی میں ایک دعوت گلی کی اس کے علاوہ دعوتیں ہیں بداٹ اسراف ہے تبزیل ہے ان المزرین کام اخوان شیاتی یہ مبذرین جو ہیں دولت کو اڑانے والے نمود و نمائش کے لیے شیطانوں کے بارے تو یہ دوسرا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے حضرت مسعود کی ایک حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے جس کا میں اب ترجمہ سلام گا وقت بہت قبر ہے حضرت عبداللہ مسعود فرماتے کہ حضور نے اشاد فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا کسی قوم کی طرف اس میں سے ان کے اس نبی کے کچھ نہ کچھ حواری اور صحابہ ہوتے تھے تھوڑے ہو زیادہ ہو ہوتے تو تھے حضرت حضرت عیسیٰ کے بارہ حواری تھے حضور کے صحابہ ہزاروں تھے وہ کیا کرتے تھے وہ عمل کرتے تھے اس کے حکم پر یکتدون اب امر ہے تو وہ اپنے نبی کے امر وہی لفظ جو فرمایا اس حدیث میں ماں امر نا ہا اس امر ہاں اس امر کے اندر اگر کسی نے نئی بات ایجاد کی تو وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے سنت پر عمل کرتے تھے یا خنون ب و ہی قدو نب امر ہے سنم نہ تخلف بمادل پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہر نبی کا جاننے والوں میں پہچاننے والوں میں ماننے والوں میں ہوا ہے امت محمد بھی مستثنا نہیں پھر ایسے ناخرف لوگ پیدا ہو گئے یقون المالا یفلون یفال مالا یو مرون یہاں نوٹ کیجیے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تو کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں عید ملاد النبی کیا حدود کا حکم ہے کیا اس کا کوئی ثبوت صحابہ سے ہے کیا ہم صحابہ کے مقابلے میں حضور سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن تھا کہ وہ اپنے مالائی مرون جس چیز کا حکم ہو ہوا نہیں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ ہے در حقیقت رسم پرستی اور رسم کے اندر پھر اضافہ ہوتے چلا جا ہے اس پر ہر پر چڑھتے چلے جا رہا ہے یہ دوسرا سبب ہے اور اس کا ایک نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اسی پر بات ختم کروں گا اگرچہ ایک اور حدیث جو ہے اس موضوع پر بہت اہم ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے جہاں بدرت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی اب نماز جنازہ پر وہ اہمیت نہیں ہوگی نہ نماز جنازہ یاد کرنی ہے نہ دعا یاد کرنی ہے کچھ پتہ نہیں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں وضو بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن قرآن خانی میں تو جانا ہی جانا ہی. یہ کیوں ہوتا ورنہ یہ کہ نماز کی اہمیت ہوتی نماز جنازہ کی آپ اگرچہ عربی نہیں آتی لیکن ترجمہ تو اس دعا کا یاد کر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے تاکہ کھڑے ہوں دل سے دعا مانگے تو جہاں بنت آئے گی وہاں سنت جو ہے اس کی حیثیت کم ہو جائے گی اس کا استقفاف ہوگا یا لائب ہو جائے گی یہ اس کا بدترین ہے. اللہ تعالی ہمیں بدعات سے بچائے محدسات سے بچائے اور احسان بالکتاب و سننا احادیث کی کتابوں میں اس کے پورے پورے باب ہے تھام لینا اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم اور خصوصاً عبادات کے اندر توازن اور عبادات کے ساتھ اصل عبادت کے تصور کو محفو نہ ہونے دے بارک اللہ علیہ قرآن وسیم وحد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمی یا رب